الحمدللہ رب الرب العلمین والسلام وسلم سید الانبیاء السلیم اما بعد سیدنا عمر بن الخط رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ان اعمال البن اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے و انام لمرمانوا اور ہر بندے کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی امن کانت ہجرت ہو الا دنیا یوسیبہ ابی مرۃ تین کہا تو ہجرت ہو الاا حاجر علی تو جس نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی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 تو اس کا وہ اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے تو ہجرت ہو علامہ حاجر جو اس نے جس مقصد سے جس نیت سے ہجرت کی اس کو وہی کچھ ملے گا بڑے بڑے اعمال صرف نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول قدا علیہ اول قیامہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ ہوگا راج العلوم استشہ فی سبیر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ایک آدمی شہید ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے پوچھیں گے تو نے کیا کیا کہے گا میں تیرے راستے میں لڑتا رہا حتٰ کہ میں نے اپنی جان تیرے دین پر قربان کر دی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کب تو نے جھوٹ بولا ہے ولا کنہ کا قاتل کالی والا ہوا جری تو نے تو جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا دلیر ہے بڑا بہادر ہے فقدین وہ کہہ دیا گیا اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا فصوحی باغ علا وجہ ہی فولقی فنار منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا دوسرا بندہ فرمایا وہ عالم ہوگا جس نے دین سیکھا لوگوں کو سکھایا ساری زندگی یہی کام کرتا رہا اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے پوچھیں گے تو نے کیا کیا کہے گا میں نے دین سیکھا دین سکھایا دین پھیلایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کدب تھا تو نے جھوٹ بولا ہے تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا لیو کالا ہوا قاری تاکہ لوگ کہیں یہ بڑا آلے میں فقدیر لوگوں نے تجھے قاری صاحب عالم صاحب مولانا حضرت صاحب اور مفتی صاحب کہہ دیا یہی یہ تیرا متماع نظر تھا یہ تجھے مل گیا فعمیرہ بھی ہی فصحی بہ علا وج ہی اسے بھی منہ کے بال گھسیٹ کے چہنن میں ڈال دیا جائے تیسرا بندہ سخی ہوگا بڑا مال دنیا میں اس نے خرچ کیا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 خا ع میرا بھی ہیحی و علا وج اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا جہنم میں پھینک دیا جائے گا بڑے بڑے اعمال ہیں شہادت علم سیکھنا سکھانا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا صرف نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ اعمال نیکی کے بجائے گناہ کی طرف بندے کو لے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے جن چیزوں کا تم پر ان میں سے سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے اتنا اخ وافا ما اقاف و علیہم اشرک <تصفح> وہ ہے شرک اصغر پوچھا گیا وہ کیا چھوٹا شرک فرمایا اریا ریا کاری دکھلاوا نیت میں دکھلاوا آ جائے اسے شرکِ اصغر کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ وبالِ جان بن جاتا ہے اور اگر بندے کی نیت ٹھیک ہو صحیح کی نیت ٹھیک نہیں چہنم میں مال خرچ کرنے کے باوجود اور اگر اس کی نیت ٹھیک ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں مصل اللہ صبی اللہ کا مثلی جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس دانے سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں سو دانہ یعنی ایک سے سات سو گنا یہی پر بس نہیں فرمایا واللہ اللہ واحف علیمئی اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے واللہ واسن علی اللہ بہت وسط والا خوب جاننے والا ہے یہ ہے صرف نیت نیت میں اخلاص ہو دین سیکھنے میں دین سکھانے میں مقصد عمل کرنا ہو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 اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے بما توفیقی اللہ بلّا خالفی تو